اهلنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا ما اللهم ربنا هبلنا من أزواجنا وذبياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمین آمین, آمین آمین یا غب بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت محبت کے ساتھ آقرد جہاں صلی اللہ علیہ والسلام پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا, سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله اللہ رب العالمین اور پاک کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو گھر بار کو ہماری اولاد کو ہمارے کاروبار کو ہماری قبر و آخرت کو رب العالمین اور آنے پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی ہم سب کو نصیب فرما دونوں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ رب العالمین کا کرم اس کا احسان اور اسی کا فضل ہے تین مبارک لمحات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی کیوں تو اللہ تعالی کے فضل سے ہر مہینے ہم جمع ہوتے ہیں اور معاشرتی برائیوں کے خلاف سب مل کر کوشش کرتے ہیں اگر آج سعادت در سعادت شامل حال ہے رجب المرجب کا مبارک مہینہ بھی جاری و ساری ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق پران مجید فوقان حمید اشاد فرماتا ہے سور توبہ آیت نمبر چھتیس اندت شہور آئند اللہ اِس ناشا شاہون پی کتاب اللہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں یوم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وا جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا منہا حرم ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے سیدھا سچا دین ہے فلا تو ان فسکم پس تم ان چار مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو ان حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے اس نشست کا عنوان رجب کے فضائل کے متعلق نہیں ہے یہ تو ایک بات ہماری سعادت کے اظہار کے لیے کہی گئی آج جو عنوان ہے وہ انتہائی اہم ہے اے کاش اس عنوان کا نور اور اس کی روشنی ہمارے سینوں کو منور کر دے قرآن پاک کے نور احادیث طیبہ کے فیضان اور صالحین علیہم اور کے اقوال کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہ احسان ہی ہر مہینے ہم یہاں ایک عظیم مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں ہمارے مقاصد یہ ہیں کہ ہم سب مل کر معاشرے میں پائے جانے والی برائیوں کو ختم کریں چاہے وہ برائی ہماری ساتھ میں ہو چاہے یہ برائی ہمارے گھر میں ہو ہمارے گھر سے باہر پائی جائے ہماری ذات میں جو کوتاہی اور کمی ہے وہ اس ماہانہ نشس میں دور کی جائے غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے بیان کرنے والا بھی یہ تصور کرے کہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں سننے والا بھی یہ تصور کرے کہ قرآن و حدیث کا نور میرے لیے ہے مجھے اس قرآن و حدیث کے نور سے فیض لینا ہے آج جب ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی غلط فہمیوں کا شکار نظر آتے ہیں یہ غلط فہمیاں انی معلومات سے دوری کی وجہ سے ہیں رسم و رواج کی وجہ سے ہیں آادات و اتوار کی وجہ سے ہیں آج جس غلط فہمی کے بارے میں ہم سنیں گے اور جس غلط فہمی کے اضالے کی کوشش کریں گے یہ ایسی غلط فہمی ہے کہ اس غلط فہمی میں عام و خاص نمازی وہ بھی پکے نمازی برسوں سے نمازی پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں آج اس غلط فہمی کا ہمیں ازالہ کرنا ہے وہ غلط فہمی کیا ہے اس کا ہم نے عنمان رکھا مجھے بہت جلدی ہے یا مجھے جلدی ہے بعض لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اور بعض کو بہت جلدی نہیں تو کم از کم جلدی تو پائی جاتی ہے وہ جلدی مچانے کی عادت دعا کی قبولیت کے بارے میں ہے اور ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم گناگاروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا پھر اس غلط فہمی کا شکار ہو کر ہم دعائیں چھوڑ دیتے ہیں دعا سے دور ہو جاتے ہیں دعا کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور اگر دعا مانگ لیں دعا کی قبولیت کے لیے اتنی جلدی مچاتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ مجھے میرے کام کی بہت جلدی ہے بس میرا کام جلدی ہو جانا چاہیے اور کہتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا دعا مانگ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور و وظائب پڑھ رہے ہیں قبول نہیں ہوتی ہمارا ایک کام نہیں ہو رہا بس ہم تو اس قدر جلدی چاہتے ہیں گویا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رات کو دعا کریں تو صبح دعا ہمیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئے اور اگر ایسا نہ ہو تو نعوذ باللہ کے مزالح مایوس ہو جاتے ہیں اور ہماری زبانوں پر یہ جملہ اکثر سنا جاتا ہے کہ ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی حالانکہ علماء نے سختی سے اس کی مذمت فرمائی یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی کوئی اچھی بات نہیں بلکہ یہ کہنا اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے کی دلیل ہے نوغ بلّہ مزال کو یا کہ رب عز وجل سے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا کام فورن ہو جانا چاہیے مجھے جلدی ہے آج اس عنوان کے تحت دعا میں جلدی مچانے کے نقصانات کیا اور دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ سمجھا ہوا ہے تو قبولیت کا معیار کیا ہے قبولیت کے درجات کیا ہیں ان یہ ساری باتیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی کہ جب ہم دعا کی اہمیت سے واقف ہوں جب تک دعا کی اہمیت دل میں راسک نہیں ہوگی اس وقت تک ان باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے آئیے سب سے پہلے قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق دعا کے فضائل اور اس کی اہمیت کو سمات کریں صورت البقرہ آیت نمبر ون ایٹی سکس عبادی قریب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں اجیب دعوت داع اذا دعانے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگے جب وہ مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں سورت المن آیت نمبر سکسٹی ادونی تم مجھ سے دعا مانگو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان لدی نہ یس تک عبادتی بے شک بولو کہ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں سید فلون ا جہنم داخرین ان قریب وہ جہنم میں زلیل خوار ہو کر داخل ہوں گے سورت الانعام آیت نمبر 43 تھری پلولا اجا جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو کیوں انہوں نے دعائیں نہیں مانگی تو وہ نہ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے والا قصد قلوب ہاں ان کے دل سخت ہو گئے پانی مجید فقان حمید کی آیات میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا دعا مانگو میں دعا قبول کروں جو دعا مانگنے سے انکار کرے تکبر کرے اس کا انجام یہ بیان کیا گیا کہ وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا کہ مصیبت آئی اور جن لوگوں نے دعائیں نہ مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ رجوع نہ لائے تو میں ان کے دل سخت ہو گئے اے اللہ تو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے حدیث پاک میں فرمایا حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں خری مسلم شریف میں یہ حدیث پاک وجود ہے وہ انما ادا دانی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس سے زیادہ کیا دولت پر نعمت ہوگی کہ بندہ اپنے مولا اور آقا رب کی معیت سے مشرف ہو رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ہزار حاجت روئیاں اس پر نثار اور لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق یعنی مراد پوری ہو یا نہ ہو جو ہم نے مانگا وہ ملے یا نہ ملے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مَا دعا مانگنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں لئی اکرم دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے اور کی روایت ہے فرمایا اے بنی آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پروا نہیں دعائی دعا, دعا سے آجز نہ ہو یعنی دعا مانگتے رہو نہ دعائی آشا دن یہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا یعنی جو دعا مانگتا ہوگا وہ ہلاکت اور بربادی سے محفوظ رہے گا ادعا سلاف المؤمن دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے وہ عماد الدین اور دین کا ستون ہے وہ نور استماواتی ورد اور آسمان و زمین کا نور ہے ان ادا نزلہ عشق دعا ان بلاؤں کے بارے میں بھی نفع دیتی ہے جو بلائیں اتر چکی یعنی دعا کی برکت سے وہ بلائیں بھی دور ہو جاتی ہیں وَمِمَّا لَم ينزل اور جو بلائیں نہیں اتریں وہ بھی دعا کی برکت سے رک جاتی ہیں دعائی اے اللہ کے بندوں دعا کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خوب دعائیں مانگا کرو شک مصیبت بلا اسی پر نازل ہوتی ہے اور وہ شخص قوم میں مشغول ہوتا ہے پیل قبا تو اس پلا کا مقابلہ دعا کرتی ہے پیا تالی جان علا یوم قیام قیامت کے دن تک یہ دونوں آپس میں کشتی کرتے رہیں گے حدیث پاک میں فرمایا یعنی مراد یہ ہے کہ یہ بلا تو دعا قیامت تک اترنے نہیں دے گی ادعا مخل عبادہ یہ صرف یہ نہ سمجھیں ہم نے دعا مانگی ایک مقصد تھا ایک حاجت کے لیے دعا مانگی ہماری حاجت پوری ہو گئی ہمارا کام ہو گیا صرف یہ نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ دعا پی نفسی عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے عبادت کی جان ہے عبادت کی اصل ہے ادعا مخل عباد دعا عبادت کا مغز ہے ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث سے پا ادعا حول عبادہ دعا ہی تو عبادت ہے دعا کی توفیق ملنا سر حقیقت اللہ تعالی کا کرم اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے یہی تصور نہ رکھیں جو مانگ رہا ہوں وہی وہ مل جائے بلکہ یقین رکھیں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی عظیم نعمت دی کہ دعا عظیم عبادت ہے وہ دے نہ دے اس کی مرضی دعا مانگنے کی لذت دے کر اس نے ہمیں دنیا کے اندر بہت عظیم انعام عطا فرمائے دیکھیں ہم جب عبادت کرتے ہیں نوافل پڑھیں سلاد و پڑھیں تو عبادت کرنے سے ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے اور جو قدردان ہیں وہ عبادت کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی تو دعا جب عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے تو پھر دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ میرا ایک مقصد تھا اس لیے مانگی ہے بلکہ دعا کو عبادت سمجھ کر مانگیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین نے دعا کی نعمت ہمیں عطا فرما ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ اشاعت فرمائے ٹھیک ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا دشمن کبھی کا کامیاب نہ ہو ہر آدمی کی خواہش ہے روزی میں برکت ہو جائے میری روزی وسیع ہو جائے اگر میں آپ کو کوئی وظیفہ دوں یا کوئی اس دور کا شخص وظیفہ دے تو اس کا وظیفہ دینا اور بات ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وظیفہ دے رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اس پر عمل کرو گے تو تمہارے دشمنوں سے بھی تم نجات پالو گے اور تمہاری روزی بھی وسیع ہو جائے گی اب اس وظیفے پر جو عمل کرے گا اسے یہ دونوں فوائد ضرور حاصل ہوں گے شا فرمایا اللہ عدالم علا ما جی کم مین کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں سے نجات پا جاؤ گے درح کم ارزا کم اور تمہارے لیے تمہارا رسک وسیع ہو جائے گا تم کیا کرو پر میں تد اللہ فیل کم و نہارکم تم رات و دن ہر وقت اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے رہو دعا سلا المن کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دنیا کے اندر عام طور پر ہم کسی سے مانگیں مانگنے والا اگر دے بھی دے گا تو مانگنے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خوش نہیں ہو اتنا بھی بڑا سخی ہو اتنا ہی بڑا مالدار ہو اس سے بار بار اگر کوئی سوال کرے کوئی لمحہ ایسا ضرور آئے گا تو اسے ناگوار گزرے گا او سخی کیا تو سخت جواب دے دے گا یا خاموشی اختیار کر لے گا لیکن رب العالمین کی شان ہے تو اس سے بار بار مانگے جتنی بار مانگے وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ حدیث سے پاک میں تو فرمایا ملم مل یس علی اللہ یقم علیہ کہ اللہ کا دربار ہے شا فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے دنیا کا تو اصول یہ ہے کہ مانگا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار باقاعدہ اور قانون یہ ہے اگر کوئی اللہ سے سوال نہ کرے اور نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے فرمایا سل اللہ من لکھی اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ لوگ اس سے سوال کریں اس سے مانگیں اسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی اللہ ان ترک تسو اگر تو مانگنا چھوڑ دے تو اللہ ناراض ہوتا ہے وہ بنی آدم آینہ یوس اور لوگوں سے اگر سوال کیا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ ایک اور چیز سوچیں اگر کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑا سوال کر لے تو سخی کے پاس گیا مانگنے والے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ دو سو روپئے کا سوال کر سکتا ہے دس روپے کا سوال کر سکتا ہے اور وہ اسے ایک لاکھ روپے کا سوال کر لے اپنی حیثیت سے پڑھ کر سوال کرے اس دربار میں سخی کے دربار میں اس کی اتنی پہنچ نہیں ہے وہ ایک لاکھ روپے کی اپلیکیشن دے سکے اگر اس پہنچ نہ ہونے کے باوجود وہ ایک لاکھ روپے کی درخواست دے دے دس لاکھ روپے کی درخواست دے دے تو سخی دینے کے بجائے ناراض ہو جائے اس کا موڈ آف ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین کیسا کریم ہے وہ کیسا عظیم ہے ہماری پہنچ ہو یا نہ ہو حیثیت ہو یا نہ ہو اگر اس کے دربار میں جھک جائیں اور اس کی طرف لو لگائیں اور گر کر سوال کریں بسا اوقات ہمارے منہ سے جو سوال نکلتا ہے ہمارے منہ کی تو وہ حیثیت نہ لیکن اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اور وہ سوال سے بڑھ کر عطا فرماتا اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اے عزیز دعا ایک عجیب نعمت اور عمدہ دولت ہے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی اور ان کو تعلیم کی مشکلات کے حل میں اس سے زیادہ کیا حضرت امام اہل سنت شر فرماتے ہیں کہ مشکلات کے حل میں دعا سے زیادہ کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں اور الا اور آفت کو دور کرنے میں کوئی بات دعا سے بہتر نہیں ہے پھر فرماتے ہیں دعا مانگنے کے پانچ فائدے ہیں نمبر ایک جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے کیونکہ دعا عبادت ہے نمبر دو دعا مانگنے والا اپنی آجزی انتظاری بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالی کے کرم اور اس کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے نمبر تین شریعت کے حکم پر وہ عمل کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا اور نہ مانگنے پر احابی سے طیبہ میں عیدیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نمبر چار دعا مانگنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں دعا مانگا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی دعا کی تلقین کرتے یہاں تک کہ اگر آپ دعا کی کتابوں کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوقات کی مختلف دعائیں محدثین نے جمع کی ہیں چھو کر اٹھنے کی دعا سونے سے پہلے کی دعا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہر ہر لمحے پر آپ نے بے شمار دعائیں کی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا طریقہ ہے کہ جس پر عمل کر کے انشاء اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نجات پائیں گے اور فرمایا کہ دعا مانگنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے آنے والی بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور مقصد حاصل ہوتا ہے آدمی اگر مانگ کر کسی بلا سے پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے اور جو وہ کسی بات کی طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے یا آخرت میں اسے ثواب بخشتا ہے پاک میں فرمایا تقدیر کو صرف دعا تبدیل کر سکتی ہے من فتح لہو من کم باب دعا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا یعنی جسے جس دعا مانگنے کی توفیق دی گئی فتح لہو ابواب الرحمہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ان الس الفیتا اب ایک دعا کا انداز بتایا گیا کہ بندہ جب اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے ایک سوال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے بندے کو چاہیے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگے آئیے ہم بھی کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں دونوں جہاں کی آفیت عطا فرما ایک روایت میں فرمایا ان بے شک تمہارا رب کریم ہے حیا فرمانے والا ہے یس تہیم ادا ردئی رد ہوما سفر جب بندہ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین حیا فرماتا ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے یعنی دعا مانگنے کے بعد جب ہم دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو ان ہاتھوں پر خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اسی لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا جائے تاکہ جو خیر و برکت ہاتھوں میں نازل ہوئی ہے وہ اپنے چہرے سے ہم مس کریں اور اسے ٹچ کریں الو فرمایا یس کم رب بہ شاہ جت ہو صدی میں جس چیز کا بیان ہے وہ ایک وہم کا ازالہ ہے ہم لوگ دعا کب مانگتے ہیں جب بڑی مصیبت آ جائے جب بہت زیادہ پھنس جائیں جب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب آپ دعا کریں یہ مریض لا علاج ہے تو پھر ہم دعا مانگنے کی طرف جاتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ہر ہر عاملے میں آپ نے دعائیں مانگی ہیں یہاں تک کہ حریص پاک میں فرمایا گیا تم میں سے ہر کوئی شخص اپنے رب سے ہر حاجت کا سوال کرے چوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اذن جب ٹوٹ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یہاں تک کہ اسے نمک کی ضرورت ہو تو وہ اللہ تعالی سے دعا مانگے یعنی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہیں کہ تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی وسلم نے میں فرمائی ابھی اکرم صلی اللہ علیہ میں فرمایا اللہ تعالی اشاد فرماتا ہے میرے بندوں کلو کم تم سب کے سب گمراہ ہو مگر وہی ہدایت پر ہے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت مانگو آ تمہیں ہدایت دوں گا یا عبادی کلو کم اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو اللہ من اتانگر شکم سیر ہے جسے میں روزی دوں پس اترعیم اترعیم کم تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں روزی دوں گا عبادی کلو کم اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس ہو علا من کسوت ہو مگر وہی لباس والا ہے جسے میں لباس دوں پست تم مجھ سے لباس مانگو اک میں تمہیں لباس دوں گا یا عبادی نہ میرے بندو تم رات اور دن خطا کرتے ہو گناہ کرتے ہو وہ آنا اغ فرو آن اور میں تمام گناہ بخشنے والا ہوں اغ فرکم تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے اللہ تو ہماری بخشش فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ایک اور مقام پر فرمایا ود و تم اللہ کو یاد کرو اللہ سے دعا مانگو خوف اور امید کے ساتھ یعنی اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان پر خوف بھی تاری ہو ان رحمت اللہ کے قریب و مین الموشن بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت پرہیزگاروں کے قریب ہے نیکوکاروں کے قریب ہے بات ہی چل رہی تھی آج لوگ دعا مانگنے میں بہت جلدی مچاتے ہیں یعنی دعا مانگ کر قبولیت میں جلدی مچاتے ہیں اور اگر چند دنوں تک دعا قبول نہ ہو تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں شکوہ شکایات شروع کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو ہوتی اور بسا اوقات سے مایوس ہو کر وہ دعا کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس جلدی مچانے کے جو نقصانات ہیں یہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتے ہیں جب دعا کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی اس کے تحت ہم دعا کے فضائل سن رہے تاکہ ہمارے دل میں دعا مانگنے کی اہمیت حاصل من نہ غربت پر فاقہ نازل ہو اس پر ان فاقہ نازل ہو لم تو سدا فاقتو ہو پھر وہ اس فاقے کا ذکر لوگوں کے سامنے کرے لوگوں سے مانگے لوگ اس کے فاقے کو اور اس کی غربت کو دور نہیں کر سکیں گے امن اور اگر وہ اللہ تعالی سے دعا مانگے اور اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے آج دن او آج اللہ رب العالمین جب چاہے گا جلدی یا تاخیر سے جب حکمت ہوگی جب مصلحت ہوگی اس کے مطابق اسے ضرور رس عطا فرمائے گا دعا کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کرنے کے بعد اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں جو شروع میں کہی گئی لوگ جل بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں مگر قبول نہیں ہو اس طرح کے شکوہ شکایات کرنا تر حقیقت اللہ تعالی کی رضا پر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے اس بات کی انتہائی مذمت شریعت میں کی گئی حضور تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں راحتیں اور کامل راحت اور چین اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہنے میں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سعادت العبد آبدی ردا ہو بقضاء اللہ کی بندے کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رضا پر راضی رہے وَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ عَبَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہما يقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے اول الشیئن کتبہ اللہ فی اللوغ المحفوظ سب سے پہلی عبارت جو اللہ تعالی نے لوگ محفوظ پر لکھی وہ یہ تھی ان اللہ, لا الہ الا انا اللہ تعالی نے محفوظ پر لکھا بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں ملم یسلم فیصلے اور میری تقدیر کو تسلیم نہ کرے یعنی میری رضا پر راضی نہ رکھے آئی اور میری طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر نہ کرے ولم اور میری نعمتوں پر وہ شکر نہ کرے پل یت لہو رب سوایا بلّہ ظالب اسے تمبی کی گئی اسے چاہیے کہ وہ میرے سوا کسی اور کو رب مان لے ومن۔ استسلم لقضائی اور جو میری تقدیر کو میرے فیصلے کو اسلیم کرے میری رضا پر راضی رہے وصبر على بلائی اور صبر اعلیٰ اور صبر کرے اور شکر نامائی اور میری نعمتوں پر شکر کرے کتب تو صدیقن میں اسے صدیق لکھ دوں گا اور بعض تو اور کل بروز قیامت میں اسے صدیقوں میں اٹھاؤں گا صبر و شکر کی توفیق ملنا عظیم نعمت ہے اس سے درجات بلند ہوتے ہیں کامیابی مقدر بنتی ہے اللہ تعالی کرم کرے اور اس مبارک نشس کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں اور آنے پاک کے نور سے ہم منور ہوں اور رحمتوں کا ظہور ہو جائے اور ہماری شکاوں شکایات کی عادت نکل جائے لیکن یہاں پر ارض کروں آپ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں زبان سے تو یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے مگر دل شکر نہیں کرتا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اللہ کی رضا پر وہ راضی نہیں ہوتا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں الفتح الربانی سفر نمبر سولہ پر فرماتے ہیں وہی حکانتا اے شخص تجھ پر افسوس ہے لسانوں کا یتقی تری زبان بڑی متقی بنتی ہے تو بڑی اچھی اچھی باتیں زبان سے کہتا ہے وہ قلب کا یقر اور تیرا دل گناگار ہے لسانوں کا یشکر غوسی آدم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تیری زبان تو شکر کر رہی ہے اور کلبو کا یہ اور تیرا دل شکوہ شکایات کر رہا ہے ہمیں ڈرنا چاہیے شکوہ شکایات کی عادت کہیں اللہ تعالی کے غزب کے نازل ہونے کا سبب نہ بن جائے ہمارا یہ کہنا بھئی مجھے تو بہت جلدی ہے میرا کام جلدی نہیں ہو رہا میری دعا جلد قبول ہونی چاہیے نماز اور اوراد و وظائف ہم پڑھیں اور اس کی برکتیں بظاہر نظر نہ آئیں فوراً مایوسی والے باتیں کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہیں یہ جلدی مچانا تباہ و برباد نہ کر دے ہمیں دعا کی قبولیت میں جلدی ہوتی ہے لیکن آپ غور کریں انبیاء علیم السلاط وسلام سے بڑھ کر ان کی دعائیں مقبول ہوں گی لیکن اصا اوقات انہوں نے دعائیں مانگی دعائیں قبول بھی ہوئیں لیکن اس کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوا کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا مثلاً حضرت یعقوب علیہ سلاطو سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے صاحب زادے ہیں ان کو جدا کیا گیا اور اس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق صرف سیون ایئرز سات برس کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا آپ نے اس موقع پر کہا صبر انجمی صبر ہی اچھا ہے اللہ المستعان ما اور اللہ ہی مددگار ہے میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں جو تم حرکتیں کر رہے ہو آپ نے دعا مانگی آپ کی دعا قبول ہوئی لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کی جدائی اور قرار رحیم اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار چالیس سال کے بعد کیا تو دعا تو قبول ہو چکی تھی لیکن اس کا اثر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا اللہ رب العالمین کی حکمت اگر اسی وقت وہ پونے سے نکل کر گھر پہنچ جاتے وہ جو حکمت تھی کہ آپ کو مصر کی بادشاہت ملنی تھی وہ کیسے ملتی اللہ کی حکمتیں ہیں حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام کی دعا یونس آیت نمبر 88 ایٹ میں ذکر کی گئی کہ آپ نے یہ دعا کی رب ربنت مصر اے پروردگار پیرونیوں کے مالوں کو تباہ کر دے فرعون کو تباہ کر دے تو فرمایا گیا اولا قد اجيبت دعواتكما اے موسی اور اے ہارون علیہ المسلا میں نے تم دونوں کی دعائیں قبول کی دعا انہوں نے مانگی فرمایا بھی گیا کہ دعا قبول ہو چکی ہے مگر فرعون 40 سال کے بعد ہلاک ہوا دعا تو قبول تھی لیکن اس قبولیت کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا 40 سال سے بھی ایک بڑا سا گزرا ہے ایک نبی وہ ہیں جنہوں نے دعا کی تو ان کی دعا کا اثر اور قبولیت کا اثر جو ظاہر ہوا وہ دو ہزار سال کے بعد ہوا ہے کتنے سال کے بعد دو ہزار سال کے بعد ان کی دعا قبول ہے لیکن قبولیت کسے کہتے ہیں یہ ہم نہیں سمجھ یہی تو غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کرنا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے ہم نے جو مانگا اسی وقت فوراً مل جائے تو یہ قبول ہو گئی ورنہ قبول نہیں ہوگی یہ بات نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام جب خانہ کعبہ کی سے فارغ ہوئے سر بقرہ آیت نمبر 129 ربنا انتیس رب وبا فیم اے ہمارے رب اس بستی والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج یتلو علیہ کا تو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور یو اور انہیں پاک و ستھرا کرے ان کا انت عزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر یہ دعا کی آپ دیکھیں مکئی مکرمہ کی آبادی کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور تقریباً دو ہزار سال کے بعد اس دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا اور آقا یہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں معلوم یہ ہوا آج ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ دعا کی قبولیت اسی صورت میں ہے جو مانگا فوراً مل جائے حالانکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ان تین واقعات سے ہم نے دیکھا کہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے مگر جو مانگا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ملتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اب سنیے دعا کی قبولیت کے درجات کتنے دعا کی قبولیت کے کئی درجات ہیں ایک درجہ تو ہم نے یہ سنا کہ جو مانگا وہ بھی ملے گا اگر کچھ وقفے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد سبر کرنا ہے دوسرا دعا کی قبولیت کا جو درجہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا گیا میدان کی منظر کشی کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں ترغیب و ترحیب دوسری جلد صفحہ نمبر تین سو چودہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے ایک شخص اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اللہ بین رب العالمین قیامت کے دن بندے مومن کو اپنے دربار میں کھڑا کرے گا پکول تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا اب اے میرے بندے انی امر ان تدڑ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو مجھ سے دعا مانگ فواق تو کا اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا انجیب ال کا تو دعا مانگے گا تو میں تیری دعا قبول کروں گا پہل کن تدڑونی کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی نام یا ربی وہ بندہ کل روز قیامت کہے گئے مالک و مولا جی ہاں میرے رب میں نے دعا مانگی ہے یاد ہے فلان دن دل نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا جو نے مانگا وہ میں نے تجھے فوراً دے دیا تھا غمن نسل ابھی ایک مصیبت ایک غم تجھ پر نازل ہوا تھا ان آن کا اور تو نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تو مجھ سے اس غم کو دور کر دے یہ دعا مانگی تھی کہ میں تجھ سے اس غم کو دور کر دوں فرج تو کا یاد ہے میں نے اس غم کو دور کر دیا تھا یقول نام یا ربی وہ کہے گا ہاں اے پرور مجھے یاد ہے میں مشکل میں تھا تو میری مشکل آسان کر دیجل اے میرے بندے میں نے دنیا کے اندر ہی تجھے اس دعا کی قبولیت دے دی پاؤ تنی یو مکدا وکدا غمن نزا نبی کا انفر رجحان کا پلم ترا فراجن فرما یاد ہے ایک دن تجھ پر یہ غم آ گیا تھا تو نے اس غم سے نجات کی دعا مانگی تھی لیکن بظاہر غم دور نہیں ہوا یاد ہے یعنی دعا جو مانگی تھی وہ عطا نہیں کیا گیا اس غم سے نجات کی دعا مانگی تھی وہ غم دور نہیں ہوا یاد ہے نعم یا ربی وہ کہے گا جی ہاں اے میرے رب یقول اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی ادخرت فل جنتی کضا و کضا اللہ اکبر فرمائے گا دیکھ میں نے اس دعا کے بدلے میں یہ یہ محلہ جنت میں تجھے عطا فرمایا داؤ تنی یہ نعمتیں تجھے جنت میں دی ہیں وہ داو تنی تاج لکفی یومی تو یاد کر ایک دن تجھے ایک ضرورت پیش آئی تھی ایک حاجت کے لیے ت نے مجھ سے مانگا تھا دعا مانگی تھی تو میں نے تیری حاجت پوری کر دی تھی واقعی میری حاجت پوری ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ دعا کی قبولیت کا اثر میں نے دنیا میں ظاہر کیا تھا وہ دعوت نہیں یادا پاجت یاد ہے تجھے ایک اور حاجت کے لیے تو نے دعا مانگی تھی کہ میں وہ حاجت تمہاری پوری کر دوں فلم لیکن تو نے نہ دیکھا کہ تیری حاجت پوری ہوئی ہو ایک دفعہ حاجت پوری کی ہو دوسری مرتبہ پرما یاد ہے پلا دیں حاجت کا سوال کیا تھا میں نے وہ حاجت دنیا کے اندر بظاہر اس کا اثر ظاہر نہ کیا وہ پوری بظاہر نہ ہوئی اکولو نام یا ربی وہ کہے گا ہاں اے مجھے یاد ہے پیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت وکدا جنت میں اس کے بدلے میں نے تجھے یہی نعمتیں عطا فرمائی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی اپنے فرمائے فلا لہو اما یقن لہو لَهُ دنیا پر میں اللہ تعالی اس طرح ایک ایک دعا کا ذکر فرمائے گا کہ قبولیت کا اثر تجھے دنیا میں دکھایا اور جس کی قبولیت کا اثر دنیا میں نہیں دکھایا ہوگا اللہ تعالی اسے جنت کا ذخیرہ اور جنت کی نعمتیں دکھائے گا اب مومن کیا کہے گا نے میں قبول نہ ہوئیں اس کی یہ برکتیں ہیں یہ برکتیں ہیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں وہ کاش۔ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے جنت میں ہر دعا کے بدلے میں نعمتیں ملی ہوتی تو دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہم نے مانگا اس کے بدلے میں جنت میں ثواب اور نعمتیں دی جاتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے دنیا یا دین یا آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے اس لیے جو وہ سوال کرتا ہے وہ سوال پورا نہیں کیا جاتا وہ آسا ان تک رہ شی او و خیر الکو وہ آسا انت شر الکھ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھو وہ چیز تمہارے لیے بری ہوم ون تم لاتا علم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ایک صاحب نے مجھے بتایا بھائی نے بتایا میں نے بڑی دعائیں مانگی مجھے نوکری ہی نہ ملی بڑی دعائیں مر وزی فکر کے دیکھ لیا جس جگہ پر اپلائی کرتا انٹرویو میں میں فیل ہو جاتا بڑا پریشان ہوا آخرکار چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا پر انتہائی معمولی سا کاروبار تھا لیکن ان کا کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی اور الحمد آج ان کا وسیع کاروبار ہے وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے حکمت سمجھ میں آئی کہ اگر مجھے نوکری مل جاتی تو آج بیس سال تک میں نوکری کرنے کے بعد بھی اسی پوزیشن پر ہوتا لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے نوکری سے محفوظ رکھا اور اپنا کاروبار عطا فرما دیا انسان کو معلوم نہیں ہے امریکہ کا ویزا لگ جائے انگلینڈ کا ویزا لگ جائے تو یہ کہنے سے ضروری نہیں کہ ویزا لگ جائے تو ہمیں وہاں کوئی فائدہ بھی حاصل ہو جائے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگے اس قسم کی دعاؤں میں یہ ضرور کہیں کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہو تو یہ میری دعا قبول فرما کبھی جو ہم نے مانگا وہ تو نہ ملا اس کے بدلے میں کوئی اعلیٰ نعمت عطا کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آنے والی بلا ٹل جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ بسا اوقات انسان کی تقدیر میں ہلاکت لکھی ہوتی ہے پسند یہ لکھا ہوتا ہے یہ گھر سے باہر نکلے گا ایکسیڈنٹ ہوگا اور یہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا لیکن یہ گھر میں رو رو کر دعا مانگتا ہے اپنے کسی کام کے لیے لیکن وہ جو مانگتا ہے وہ نہیں دیا جاتا اس دعا کی برکت سے تقدیر کو بدل دیا جاتا ہے اور وہ حادثے سے بچ جاتا ہے ہمیں کیا معلوم کہ ہم آج صحت اور عافیت کے ساتھ چل پھر رہے ہیں نہ جانے کون سی دعا ایسی مقبول ہو گئی کہ ہم حادثات سے محفوظ ہو گئے یہاں پر ایک بہت توجہ طلب بات ہے اور انتہائی توجہ درکار ہے کس قدر افسوس ہے مقام افسوس ہے آئی سے شرم و آر ہے کہ حالت و نادانی ہے ایک بار ہم دعا مانگے دس بار دعا مانگیں اور قبولیت کے آثار نظر نہ آئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پھر ہم مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں ایک تو تھا کہ یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ایک یہ کہنا کہ مجھے جلدی ہے میری دعا جلدی قبول ہو جائے میرا یہ کام فوراً ہونا چاہیے تو ایسا وظیفہ دے دیں ایک تو یہ کہنے کی حد تک ہے پر ایک جو بہت بڑی جہالت ہے وہ یہ کہ پھر انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوں اب وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے اعلی حضرت امام احلی سنت امام احمد رضا علیہ رحمان ایسے ہی لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور سمجھیے ایک طبیب حاضر ایک ڈاکٹر ایک سرجن اس طرح آپریشن کرتا ہے اعلی حضرت کے الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن یہ ہمارے باطن کی گندگی کی صفائی کے لیے ہیں یہ آپریشن کی حیثیت رکھتے ہیں اعلی حضرت ایسے لوگوں کو تمبی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے عزیز تو دعا کر کر کے اب مایوس ہونے لگا ہے اے عزیز تیرا پروردگار فرماتا ہے اجیب دعوت اذا دا دعانی میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے بلقر اللہ کثیر اللہ تف دعا بہت مانگو اور مجھ کو اپنی مصیبت کے وقت یاد کرو تاکہ بلا سے نجات پاؤ پلا نے عمل ہم کیا اچھے قبول کرنے والے ہیں ادرونی استجیب لقم مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا بس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وہ تنہر اے محبوب مانگنے والے کو نہ جھڑکنا سوال کرنے والے کو نہ جھڑکنا جب خود اپنے حبیب سے یہ فرمائے اپنے در پر آنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم کیوں رکھے بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے کہ تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں جب کوئی پیارا تو اللہ تعالی کا پیارا بندہ ہے دعا کرتا ہے تجبریل کہتے ہیں الگی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے حکم ہوتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے اعلی حضرت امام سنت فرماتے ہیں سگان دنیا کے امیدواروں کو دیکھا جاتا ہے تین تین برس تک امیدواری میں گزارتے ہیں یعنی دفتروں کے آفسوں کے وزارتوں کے چکر کاٹتے ہیں اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے نوکری کے حصول کے لیے یا کوئی اور عوضہ، مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں صبح و شام ان کے دروازوں پر توڑتے ہیں اور وہ مالدار دنیا دار ہیں کہ رخ نہیں ملاتے پار نہیں دیتے یعنی آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں دیتے چھڑکتے ہیں دل تنگ ہوتے ہیں ناک گھون چڑھاتے ہیں امیدواری میں لگایا تو بےگار ڈالی یہ حضرت گرا سے کھاتے گھر سے منگاتے بیکار بے بےگار کی بلا اٹھاتے ہیں مطلب یہ کہ اپنے پلے سے خرچ کرتے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ تو شاید حیرت کریں یہ ایسا کیسے ہوتا ہوگا جس نے دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھائی ہوں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ایسے کئی لوگ ہیں جو نوکری کے حصول کے لیے چھ چھ مہینے تک آفس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور بار بار آفیسر انہیں دلاسہ دیتے ہیں آپ آتے رہیں کام سیکھتے رہیں اس سیٹ خالی ہوگی تو فوراً آپ کو نوکری دے دیں گے آنے جانے کا کرایہ بھی اپنے پلے سے کھانے کا خرچہ بھی اپنے پلے سے وہاں برسوں گزریں یعنی بار بار برسوں جاتے رہیں انوز روز اول ہے یعنی ابھی تک پہلے جیسی چستی ہے سستی نہیں آئی مگر یہ نہ امید توڑیں نہ پیچھے چھوڑیں ان دنیا داروں کو امیدیں بھی باقی ہیں اور پیچھے لگے رہتے ہیں اللہ اکبر احکم الحاکمین اکرم الاکرمین رب العالمین کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے اور آئے بھی تو اگتا گھبراتے کل کا ہوتا آج ہو جائے کل کا ہوتا آج وہ ہو جائے بس یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں کل جو کام ہونا ہے بس ابھی ہو جائے کتنی جلدی مجھے جلدی ہے ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرا یہ آلہ حضرت کے الفاظ ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرا شکایات ہونے لگی صاحب پڑا تو تھا کچھ اثر نہ ہوا یہ احمد نادان اپنے لیے قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جب تک تم جلدی نہ کرو جلدی کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کوئی یہ کہے میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی تو یہ کہے گا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اللہ حضرت فرما دے خود وہ قبولیت کا دروازہ جلدی مچا کر بند کر رہا ہے اور پھر بعض تو اس پر ایسے جامع سے باہر ہو جاتے ہیں یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اعمال ادغیہ وظائف نماز کے اثر سے بے اعتقاد ہو جاتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ میں مزال اللہ کے وعدے کرم سے بھی ان کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے توباست اللہ اور پھر وہ نعوذ باللہ میں ظالے کی کہہ دیتے ہیں بھئی کچھ نہیں ہوتا سب کچھ کر کے دیکھ لیا نعوذ باللہ ناوز ایسے کہا جائے اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسو سے کہا جائے کہ اے بے حیا بے شرمو ذرا اپنے گربان میں منہ ڈالو اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے ہزار بار کچھ کام اپنے کہے اور تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنا کام اس سے کہتے ہوئے اول تو آپ لاؤ گے شرم آئے گی جب ہم نے اس کا کام نہیں کیا کبھی کہنا نہیں مانا اب اپنا کام اس سے کیسے کہیں کہ ہم نے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں اب کس منہ سے اس سے کام کو کہیں اور اگر غرض دیوانی ہوتی ہے کہہ بھی دیا یعنی شرم آنے کے باوجود اگر اپنے ایسے دوست سے کہہ بھی دیا اور اس نے نہ کیا بالکل شکایت دل میں نہیں آئے گی بلکہ خود ہی کہیں گے ہم نے کب ان کا کہنا مانا کہ وہ ہمارا کام کرتے اب سوچو تم اللہ رب العالمین کے کتنے احکامات پر عمل کرتے ہو اصلا پجر کی نماز قضا حلال حرام کی تمیز نہیں جھوٹ ہماری زبان سے جاری ہے بدنگائی ہم کر رہے ہیں ہمارا دل گندا دوستوں میں بیٹھے تو غیبتیں اس کے حکم پر ہم نے عمل نہ کیا اور اپنی درخواست اور اپنی دعا کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً قبول ہو جائے کیسی بھی حیائی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں او احمد پھر فرق دے اپنے سر سے پاؤں تک نظر غور کر ایک ایک روئے میں بال میں رونگٹے میں ہر وقت ہر آن ہر لمحے کتنی کتنی ہزار در ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں ہیں تو سوتا ہے اور اس کے معصوم بندے یعنی فرشتے تیری حفاظت کو پہرہ دے رہے ہیں تو گناہ کر رہا ہے اور سر سے پاؤں تک صحت تندرستی عافیت پلاؤں سے حفاظت کھانے کا ہزم ہو جانا فضلات کا دفع ہونا خون کا رواں دواں ہونا اضا میں طاقت آنکھوں میں روشنی بے حساب کرم بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے ہیں اگر تیری باز خواہشیں عطا نہ ہوں اس منہ سے شکایت کرتا ہے اس دعا نے دور کر دی تو کیا جانے دسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے اس کا وعدہ سچا ہے ابول کی یہ تینوں صورتیں ہیں ہاں اللہ کی رحمت سے اگر مایوس ہو گیا یقین جان مارا گیا اور شیطان ابلیس سے لغین نے تجھے اپنا جیسا بنا دیا پھر الا حضرت ہے اے ذلیل خاک اے آب ناپاک اپنا منہ دے اور اس عظیم شرف کو غور کر کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اللہ نے اجازت دی تجھے تیرے گندے منہ سے اللہ رب العالمین نے اپنا پاک متعالی نام دینے کی توفیق اور اجازت ادا فرمائی مراد ملے یا نہ ملے اس سعادت پر ہزاروں مرادیں قربان او بے صبرے اس آستان رفیع اور عظیم دربار کی خاک پر لوٹ جا ڈٹا رہے ٹک ٹکی بندی رکھ جلدی نہ مچا یہ مت کہے مجھے جلدی ہے بس ٹک ٹکی باندھے رکھ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں بلکہ کیا فرماتے ہیں حضرت سبحان اللہ بلکہ اسے پکارنے اس سے مناجات کرنے اور دعا مانگنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ مراد اور ارادہ کچھ یاد نہ رہے کہ تجھے یہ یاد ہی نہ رہے کہ میری مراد کیا ہے تو اس بات کا یقین جان اس دروازے سے ہرگس محروم نہ پھرے گا بابل کریم ان پتاشا جو سخی کے دروازے کو دستک دیتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اے عزیز وہ ارحم الراحمین ہے اس سے نا امید ہونا مسلمان کی شان نہیں جو کافروں کو نعمت سے محروم نہیں رکھتا تجھے کب محروم کرے گا اے عزیز اگر دعا قبول نہ ہو تو اسے اپنا قصور سمجھے دائے کی شکایت نہ کرے کہ اس کی عطا میں نقص نہیں نقصان نہیں تیری دعا میں غلطی ہے نقصان ہے اب اللہ اس تحریر سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں جو ہماری حالت ہے کہ ہم دعا قبولیت میں جلدی مچاتے ہیں اور جلدی دعا قبول نہ ہو تو مایوسی کا اظہار کرتے ہیں یہ بہت بڑی نادانی ہے دعا کی قبولیت کے کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کریں تو دعا قبول ہو جائے نمبر ایک سلا رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خصوصاً والدین کے حقوق کو ادا کرنا بڑوں کا ادب و احترام کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولنا حلال کمانا حرام جو کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سفر دراز کرے بال الجھے کپڑے گرد میں اٹے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور یا رب یا رب کہے اس کا کھانا حرام سے پہننا حرام سے پرورش پائی حرام سے اس کی دعا کہاں قبول ہو موسا علیہ السلام وسلام کے دور میں قحط صالح ہو گئی تین مرتبہ پوری قوم کو لے کر جنگل میں پہنچے بارش کے لیے دعائیں کی قبول نہ ہوئیں پھر فرمایا اے موسا علیہ السلام آپ سب کو حکم دیجیے سب مل کر توبہ کریں جب سب نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور اسی وقت بارش برسنے لگی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور یہ دعا کے آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ ہے جب ہم دعا مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے گناہوں کو یاد کریں گناہوں پر شرمندہ ہوں آئندہ گناہوں سے بچنے کی سچی پکی نیت کریں اور پھر سچی پکی توبہ کرنے کے بعد دعا کریں تو فرمایا کہ جب کوئی شخص سچی پکی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی وہ دنیا میں آیا ہے اس وقت وہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ ساری باتیں ہم گناہوں سے بھی بچیں اور ہم ایک پاکیزہ زندگی بھی گزاریں ہم دعا کی اہمیت سے بھی واقف ہوں ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں دنیا میں بھی کامیاب ہوں آخرت میں بھی کامیاب ہوں یہ ساری باتیں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب ہمارا سینہ قرآن و حدیث اور اقوال صالحین کے نور سے منور ہو جائے قرآن پاک کے نور سے جب ہم منور ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری گناہوں کی عادتیں نکل جائیں گی انشاء اللہ قرآن کی نور کی برکت سے ہمارا سخت دل بھی نرم ہو جائے گا ہمارا گندا دل بھی پاک ہو جائے گا الحمدللہ ہر جمعے کو رات سوہ دس بجے سے لے کر ساڑھے گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشس ہوتی ہے خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے ترجمہ تفسیر ہم سماعت کرتے ہیں خود بھی آئیے دوسروں کو اس کی دعوت دے اور خصوصاً اب تو رمضان المبارک کی آمد آمد ہے ابھی سے ہم اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوستوں کا ذہن بنانے کی کوشش کریں کہ ہم نے رمضان کئی گزارے انشاءاللہ اللہ اس, اس سال ہمیں یادگار رمضان گزارنا ہے یادگار رمضان کے معنی یہ ہے کہ ہم اس سال تراوی قرآن سمجھ کر ادا کریں پہلے ایک پاؤ کا ترجم و تفسیر ہم سماعت کریں اور پھر چار رقع تراوی میں اسی پاؤ ہم تراوی کی صورت میں سنیں پھر وہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کھڑیاں نصیب ہوں گی کہ قرآن کی بعض آیتوں پر انشاءاللہ رونٹے کھڑے ہوں گے بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور جن بھائیوں نے پچھلے سال یادگار رمضان میں شرکت کی وہ خود اس بات کے گواہ ہیں الحمد یادگار رمضان میں شرکت کی برکت سے وہ ہمارا رمضان ایسا یادگار گزرا ہے ہمیں پورے سال انتظار ہے کہ اب دوبارہ رمضان آئے اور ہم یادگار رمضان گزاریں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی نور سے منور فرمائے جتنی زندگی باقی ہے ہم قرآن کی دعوت عام کرتے رہیں قرآن مجید فوقان خمید کی نشستوں میں خود بھی آئیں دوسروں کو لے کر آئیں اللہ رب العالمین یہ ساری دعائیں ہماری قبول و منظور فرمائے اور دعا کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم